حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شرعی پردہ عورت <coughs> قدرت کا ایک ایسا راز ہے جس راز پر مطلع ہونے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو اللہ کی جانب سے اس کا مجاز گرد آ گیا ہو بند کر اور اس راز کا ادنا سے ادنا جز بھی کسی اجنبی کے اوپر ظاہر کرنا یہ قدرت کے ساتھ ایک بہت بڑی خیانت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے ہر حکم شرعی کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت مخفی رہتی ہے مثلا اللہ تعالی نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے اب تصویر کی ممانعت کے پیچھے حکم شرعی کیا ہے اس علت کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ممانعت کے پیچھے صورت پرستی کی علت موجود ہے دنیا میں سب سے پہلے جو شرک وجود میں آیا اس کی بنیاد یہی صورت پرستی ہے تو تصویر بنانے کی حرمت کے پیچھے غور کریں گے آپ تو یہی علت شرعی آپ کو نظر آئے گی وہ علت شرعی ہے صورت پرستی حقیقت دی جاری آگے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس حرمت کے پیچھے علت شرعیہ کیا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس حکم کے پیچھے جو علت شرعی ہے وہ شکر اور نشا ہے نشا کی وجہ سے شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کرار دے دیا اب یہ نشہ جن جن چیزوں کے اندر پایا جائے گا وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی چاہے وہ زمانے نبوی میں رہی ہوں یا نہ رہی ہوں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حشیش نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علام کے زمانے میں گاجا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علام کے زمانے میں ہیروئن نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درد نہیں تھا یہ ساری جو منشیات ہیں ہمارے دور میں ان میں سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی ہیروئن کے اوپر بھی وہی شراب والا حکم لگے گا ہیروئن حرام گرد کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا اس لیے کہ گرد حرام گرد کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے حشیش کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے گانجے کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے تو جس حکم شرعی کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھی جن جن چیزوں کے اندر وہ علت پائی جائے گی وہی حکم اس چیز کے اوپر بھی لگ جائے گا جن جن چیزوں کے اندر जाएगा پایا جائے گا نشا پایا جائے گا وہ چیزیں ہراموتی چلی جائیں گی ایسے ہی بے کو اللہ تبارک و تعالا نے قرار دیا ہے ممنوع ہے بے حجابی حرام ہے بے پردگی ناجائز ہے اس حکم شرعی کے پیچھے علت کیا ہے غور کریں تو ان سے زیادہ فحش ہے چونکہ اللہ تبارک کو تعالیٰ لوگوں کو ہاشی سے روکنا چاہتا ہے فہش سے روکنا چاہتا ہے اسی وجہ سے اس نے بے پردگی اور بے حجابی کو حرام قرار دیا ناجائز قرار دیا ممنو قرار دیا اب جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی جن جن چیزوں کے اندر فوش کی علت پائی جائے گی وہ وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ اللہ یہ امراب الفاش ہے ان اللہ اللہ یہ امر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فہشا کا حکم نہیں دیتا یعنی فہشا سے روکتا ہے افحش یہ علت قرار پائی بے حجابی کی اور غور کریں تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئے گی کہ بے حجابی بے پردگی یہ حیا کا اپوزٹ ہے یعنی جہاں بے پردگی آئے گی وہاں حیا موجود نہ ہوگی اور بے پردگی اکل کی صفت ہے اور بے حیائی بے عقلی کی صفت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نر جانور مادہ کے اوپر جسٹ کرتا ہے وہ بھی کلم کھلا لیکن لوگ اسے معلوم نہیں سمجھتے کہ بے پردگی کے ساتھ اس فحش کام کا وہ جانور احتقاب کر رہا ہے کوئی اسے معلوم نہیں سمجھتا کیوں اس لیے کہ وہ بے عقل ہے تو بے پردگی اور بے حیائی یہ بے عقلی کی صفت ہے تو ظاہر ہے کہ حیا یہ عقل کی صفت قرار پائی باحیا آدمی کبھی بھی بے پردہ نہیں ہو سکتا با حیا آدمی کبھی فرش کا احتکام نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حیاتار ہے ظاہر ہے کہ وہ بے حیائی کا اور بے پردگی کا اور بے حجابی کا رکن کیسے دے سکتا ہے وہ تو ان تمام چیزوں پر قدم لگائے گا ان تمام چیزوں پر روک لگائے گا تو ہم بے حجابی کے پیچھے جو علت پاتے ہیں وہ علت ہے فحش بے حیائی جو این حیاء ایزید ہے اور جو بے عقلی کی صفت ہے اس کے مل مقابل حیا یہ عقل کی صفت ہے کیا یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا تمدن نو کے اوپر تہذیب این نو کے اوپر جنہیں اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے جنہیں اپنے تمدن کے اوپر بڑا ناز ہے جنہیں اپنی ہر ہر ऊपर کے اوپر اپنی ہر ہر حرکت اپنے ہر ہر عمل اپنے ہر ہر پھیل کے اوپر بڑا فخر ہے کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں کس بات پر فخر ہے تمہارے ہیا نام کو نہیں ہے فاشی تمہارے یہاں عام ہے بے پردگی تمہارے یہاں عام ہے तुम्हारे تمہارے आम ہاں عام ہے یہ تو بے عقل کی سفت ہے تو تم عقل مند کہ تم عقل مند کہاں ٹھہرے تم تو بے اقلی ٹھہرے اس لیے کہ بے حیائی یہ بے عقلی کی سفت ہے بے عقل لوگ ہی فہاشی کو رواج دے سکتے ہیں اور ایسا معاشرہ جو فحاشی کی ترویج کرے فحاشی کی ہمت افزائی کرے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں سورہ نور کے اندر وعید فرمائی ہے وعید کیا سنائی گئی ہے ان فی عذاب فی الدنیا آزاد جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے میں ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردنا کداب ہے اور آخرت میں بھی دردنا کداب ہے ثابت یہ ہوا کہ بے حجابی اور بے پردگی اس کے علت فحش ہے اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حجابی کو ممنوع قرار دیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ اس کا ہاتھ اس کا پیر ان تینوں کا پردہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہی تینوں چیزیں تو زینت کا اصلی محل ہیں فتنے کی اصل جگہیں تو یہی تینوں ہیں اور غور کریں تو زینت کی جگہیں یہی تین ہیں مثلا سر پورا کا پورا دیکھیے آپ سر جہاں سے شروع ہوتا ہے اسے گردن بولتے اب یہ گردن یہ زینت کا محل ہے عورت یہاں ہار پہنتی ہے ناک یہ زینت کی جگہ ہے عورت یہاں نتنی پہنتی ہے کان زینت کی جگہ ہے جو سر ہی میں ہے یہاں عورت بالیاں پہنتی ہے اور پھر سر میں بھی پتہ نہیں کیا کیا پہنتی رہتی ہو غرضے کی پورا کا پورا چہرہ یہ محلے زینت ہے مفاس کا بنیادی سبب بنیادی محل یہی کہہ رہا ہے اسی طرح آپ آگے بڑھیں ہاتھ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کھلا رکھنا چاہیے یہ بھی حجاب کے اندر نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ عورتیں زینت کی چیزیں نہیں پہنتی ہیں گھڑی یہاں پہنتی ہیں چوڑیاں یہاں پہنتی ہیں کنگن یہاں پہنتی ہیں تو چہرے کے علاوہ دوسری زینت کی جگہ یہ ہاتھ ہے تیسری زینت کی جگہ پیر ہے اور اللہ تبارک کو تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے علما مایوسین زیندین یہ اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کرنا چلے کہ ان سے زینت ظاہر ہو اور ان کے پازے ایسی جھنکار لوگوں کے کانوں میں جا کر پڑے تو جن تین چیزوں کو یہ کھلا رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کھلا رکھنے کا جواز نکال رہے ہیں یہی تینوں چیزیں تو محلے سے اتنا ہے مفاس کی اصل جڑ اور مفاس کی اصل بنیاد یہی تین چیزیں ہیں عورت کی حقیقت پر بھی اگر غور کر لیا جائے تو کم سے کم جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کا رد ہو جائے اور اپنے اس قول سے اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش نظر رکھیں بات بہت زیادہ کھل جائے گی واضح ہو جائے گی روایتی سرائے وان صلی اللہ علیہ وسلم طلاق حضرت امام ترمیزی حدیث سے پاکو کتاب الطلاق کے اندر لائے حضرت عبداللہ اللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ عورت پورا کا پورا پردہ ہے کھلی ہوئی ہے عورت ننگی ہے جنگ اعزاب کے موقع پر منافقین جو ساتھ میں لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھاگنے کا جواز نکالا بھاگنے کا جواب انہوں نے کیا نکالا کہنے لگے ان یوں تو نہ ہے, یہ بھی ہو رہا کہتے ہیں، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں ہمارے گھروں پر کوئی نہیں ہے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پوری کی پوری غیر محفوظ ہے عورت پوری کی پوری ننگی ہے عورت پوری کی پوری کھلی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ عورت سر سے پیر تک جب کھلی ہوئی ہے تو سر سے پیر تک اس کا پردہ ہوگا یہ تو لفظ عورت سے واضح ہے اور حدیث پاک میں اس کو عورت کہا گیا ہے عورت پوری کی پوری المرمن عورت یہ پوری کی پوری عورت عورت ہے سر سے پیر تک ایک عورت کھلی ہوئی ہے اب جب پوری کھلی ہوئی ہے تو اس کا پورا ڈھانکنا ضروری ہوگا پورے سرابر حجاب ہوگا تب جا کر کے یہ ڈھکے گی بعض لوگوں نے ستر اور حجاب کے درمیان فرق نہیں کیا اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ غلط سہلیاں پیدا ہو گئی ہے اگر ستر اور حجاب کے درمیان فرق کر لیتے تو معاملہ منتبس نہ ہوتا معاملہ گنجلک نہ ہوتا ستر اور حجاب کے درمیان فرق کیا ہے ستر مرد کا الگ ہے عورت کا الگ ہے औरत का सत्र चेहरा छोड़कर हाथ छोड़कर पैर छोड़कर और पैर में क्या कुश्ते पा पैर की पीठ तो पैर का ऊपरी हिस्सा यानी पुश्तेपा एक हाथ दो और चेहरा तीन इन तीन چیزوں کو چھوڑ کر کے عورت کا پورا کا پورا بدن یہ ستر ہے مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے ناپ سے لے کر گھٹنے تک ناپ سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے تو ستر کا حکم عورت کو بھی ہے اور مرد کو بھی ہے عورت اپنا ستر کہیں ظاہر نہیں کر سکتی اور مرد اپنا ستر کہیں نہیں ظاہر کر سکتا ناپ سے لے کر گھٹنے تک ظاہر نہیں کر سکتا اور عورت بھی ان تین جگہوں کے علاوہ پورے بدن میں سے کسی عضو کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی کسی کے سامنے تو میری مراد اجنبی جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا اور حجاب کہتے ہیں پورے بدن کو ڈھکنا تو ستر الگ چیز ہے حجاب الگ چیز ہے ستر مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے اور حجاب صرف عورت کے لیے ستر کا ثبوت کس آیت کریمہ سے ملتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا وہ کل مناطی مِنْ نم وَيَحفزنَ فروجَهُ وَل يُب زينَةَهُ إَّ ماَا زهرَ منِنها وَل يَزبنَ بخُمهِنَّ على جويُوبِهِ وَل يُيبدينينَ زينَةَهُ إللا لبولتِهَِّ أَ بائِهَِّ أَو باءِبونةِهِ الن أَو بْنائِهِ الن أَو أَبْناءِ او اخواننا او بني اخواننا او بني اخواتنا او نسائنا او ما ملكت ايماننا نحن ابتغوا أو غير اولي الاربت من الرجال ابي الطفل الذين لا يظهرون على عورتهم صل على رسول الله ولا يضربن بارجلهم لولا ما يفتين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو چیز ظاہر ہو جائے ولا زینت منہ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اس سے ایک مجمل استثنا کیا ہے اس مجمل استثنا سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے اس کا مدا سمجھنے میں اصل میں غلطی ہوئی ہے تو پہلے ایٹ کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے اور وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریوانوں کے اوپر ڈالے رکھے اور اپنے زینت کو کہاں کہاں ظاہر کرے بارہ جگہوں پر بول اپنے شوہر کے لیے ان کے شوہر ہیں جو ان کے لیے سسر کے لیے آبائے بول اتہن بیٹوں کے لیے او ابنائے بہل اتن اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے یعنی جو بیٹوں کی تین قسمیں ہیں بلکہ یوں کہیے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے رضائی ایک بیٹا ہوتا ہے نصبی وغیرہ وغیرہ تو ان بیٹوں سے پردہ نہیں ہے زینت یہاں ظاہر کی جا سکتی ہے سسر سے بھی پردہ نہیں ہے شوہر بہ لتی باپ دادا سب آگے اسی طریقے سے شوہر کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے اخوان ہندنا بھائیوں سے پردہ نہیں ہے او بنی اخوان ہندنا بھائیوں کے بیٹوں سے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے او بنی اخوات ہندنا بھانجوں سے پردہ نہیں ہے اور نسائی عورتوں سے پردہ نہیں ہے ماما لکت امانہ نوکرانیوں سے پردہ نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ نوکر جن کو جنسی خواہش نہیں رہ گئی ہے جس کو اس آیت کریمہ میں غیر غیرغلیل عربا کہا گیا ہے جن کے پاس جنسی خواہش ہے ہی نہیں ایسے نوکر بوڑھے ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے آپ گے تو اس آیت کریمہ میں بارہ اشخاص ایسے ہیں اب بارہ اشخاص بنیادی طور پر ہیں تفصیل کریں گے تو اور آگے تک معاملہ بڑھتا چلا جائے گا بنیادی طور پر بارہ کس بیان کر دی گئی ہیں ان کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے زینت کیا ہے وہی تین چیزیں جو سطر میں ہے نماز میں عورت اس کو ظاہر کر سکتی ہے چہرہ ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر یہ ان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے رہا اجنبیوں کا معاملہ تو اجنبیوں کے سامنے یہ تین چیزیں بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی بلکہ اجنبیوں کے سامنے عورت سر سے پیر تک پردہ ہے اور سر سے پیر تک وہ حجاب میں اپنے آپ کو چھپائے وہ حکم سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر ہے یا وہ بناتی کا و نساین یو دین علیہ من جلا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جب باہر نکلیں تو اجنبی انہیں دیکھ نہ پائے اس لیے وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں یہاں یو دینی نہ اللہ ہی نہ کے لیے آتا ہے لفظ الا ہی بتلا رہا ہے کہ عورت کا پردہ سر سے پیر تک ہے تبھی تو لفظ الا لایا گیا جو استعلا کے لیے ہے. اور دوسرے یہاں ایک لفظ خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے جلباب جلباب کی جماعت جلا بید. جلباب کی کا مطلب علماء نے بدنی مرا جو عورت کے پورے بدن کو ڈھاک لے جمی یا بدنی جس میں چہرہ بھی ہے ہاتھ بھی ہے اور پیر بھی ہے تو حجاب سر سے پیر تک ہے سطر تین چیزوں کے علاوہ پورا بدن ہے یہ تین جگہیں جو محرم ہیں ان کے اوپر ظاہر کر سکتی ہے اور نماز کے اندر ظاہر کر سکتی ہے بقیہ اجنبیوں کے لیے اس کا پورا سراپا سر سے پیر تک وہ عورت ہے سر سے پیر تک ننگی ہو اسے ان تم تمام سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے آج ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ پردے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی پردہ دکیا نوسی کی علامت بن گئی ہے جو آخری پردے کی بات کہتا کہتا کہتا کہتا یہ تو ہے کہتے روایت کے ساتھ چمتا ہوا ہے اور چودہ سو سال کی پرانی روایت اب اس جدید دور کے اندر آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے فرسودہ ہو چکی ہے اب وہ تہذیب اور وہ روایت ہمارے اس دور کے اندر چلنے والی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ چلے گی کیسے نہیں علت تو جو پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے شراب اس وجہ سے مہربا ہے اس لیے کہ علت جو پہلے تھی علت آج بھی ہے اور جس طریقے سے پردے کی جو علت پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے فحاشی اس کی علت تھی وہ علت آج بھی موجود ہے تو چیز آؤٹ آف ڈیٹ کیسے ہو سکتی ہے فرسوزہ کیسے ہو سکتی ہے نہ د دیہی رشتوں से कोई पर्दा है ननिहाली रिश्तों से भी कोई पर्दा नहीं है और मुश्तरका रिहाइश के अंदर तो यह चीज बिल्कुल मजबूत होकर के रह गई बहनोइयों से अगर पर्दा करे औरत तो लोग उसे बहुत मायूस समझते हैं देवर से पर्दा करे तो बहुत मायूस समझा जाता है जेठ से पर्दा करे तो बहुत मायूस समझा जाता है دیور کے بارے میں بھگیاں یہ بولتی ہیں ارے یہ تو اپنے بیٹے کی طرح یہ تو میرے شوہر کا بھائی ہے یہ تو میرے بیٹے جیسا ہے ٹھیک ہے آپ کی نگاہ میں بیٹا ہے لیکن شریعت کے پابند پورے مسلمان ہے اس میں عقل کو دخل نہیں ہوگا ہم جب تک مسلمان ہیں تب تک ہمیں اسلام پر اصولوں پر چلنا ہوگا دیور کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے اس سلسلے میں وہ روایت جو نس شریف کتاب النکاح کے اندر آئی ہے اسے سامنے رکھ لیں تو اس بات کی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی اس بات کی کیا اہمیت ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی وہاں نبی ہوتا رضی اللہ کال خطبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نظر تیل فام رحو اینزوا روا نسے کتاب نکال اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس مسئلے کے بعد میں دیور کے مسئلے کے اوپر آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو حران نقل کر رہے ہیں کہ انسار کے ایک آدمی نے ایک انصاریا عورت کو پیغام میں نکال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اس شخص سے آپ نے پوچھا کہ عورت کو دیکھا کہا کہ نہیں اللہ کرس نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جا دیکھ لے اس کو بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عورت کا چہرہ یہ پڑھنا نہیں ہے نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا حکم کیوں دیتے اس جزئی واقعے سے عمومی حکم پر استعلال نہیں کیا جا سکتا عموم پر اسپتال نہیں کیا جا سکتا یہ تو آج بھی حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے شادی کر سکتا ہے اسے دیکھ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر عورت بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے بعض حالات کے اندر جس کو استراری حالت کہتے ہیں ان حالات کے اندر عورت کو مرد دیکھ سکتا ہے یہ حالات خصوصی ہیں عمومی حالات کے اندر اس پردے کا سب حکم دیا گیا ہے یہ اس طرحی حالات مجبوری کے حالات یہ اصلی حالات کے مستثنا ہے اب آئیے اس حدیث کی طرف حدیث اس طرح ہے وان اکمت رضی اللہ تعالی عنہ علّہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اياكم فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افارا ایتا الحمو قال الحم و کال الحم و رباح الدین کی کتاب اطلاق حضرت ابن عامل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا وہ عام حکم کیا تھا کہ اے لوگو تم عورتوں کے پاس مت جاؤ یعنی بےحجاب جو عورتیں ہیں بے پردہ جو عورتیں ہیں اچانک ان کے پاس گھر میں داخل مت ہو جائے تو, تو اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کا مسئلہ بتا دیجئے ہم وہ کا مطلب ہوتا ہے دیور اس دائرے میں جیٹ بھی آ گیا بہلول بھی آ گیا, سارے کے سارے خاص طور سے دیور کا تذکرا ہے اس لیے کہ مشترکہ رہائش کے اندر شوہر کا یہ جو بھائی ہے دیور یہ گھر سے رہتا ہے تو ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا الحمد والموت دیور تو موت ہے بتائیے حدیث کے اندر دیور کو موت کہا جا رہا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جنا کی سزا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو تو کوئیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رزم کر دیا جائے گا اگر اتفاق سے دیور شادی شدہ ہے بھا بھی سے ملوث ہو گیا تو یہ تو موت کا سبب بن گیا اس عورت کے لیے بھی اور اپنی موت کا بھی سبب بن گیا خود یہ رجم کر دیا جائے گا اور عورت بھی رجم کر دی جائے گی تو سب سے بڑا خطرہ تو دیور سے ہے دیور سے پڑھنا ضروری ہے خاص طور سے اب بھابیا کیا بولتی ہے یہ تو بھائی کا بیٹا ہے شوہر کا بیٹا ہے اور یہ اپنی بیٹی کی طرح ہو گیا لیکن شریعت یہ کہتی ہے تیرا بیٹا نہیں ہے تیرے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے اس سے پردہ ضروری ہے لیکن مشترکہ رہائشی نظام کے اندر یہ چیز آج باپ نظر آتی ہے نہ کوئی دیور سے پردہ کرتا ہے نہ کوئی بہروئی سے پردہ کرتا ہے اور نہ کوئی جیٹ سے پردہ کرتا ہے اگر کوئی ان سے پردہ کرنے لگے تو لوگ ہنستے ہیں اس کو ایک مایوب بات سمجھتے ہیں جبکہ یہ مایوب بات نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کا ایک حسا مسالہ ہے ہم آل کہہ کر کے اس کی حساسیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے لوگ پھوفا سے پردہ معلوم سمجھتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے پھوفا سے پردہ کرنے لگی تو لوگ ہنستے ہیں اب یہ بتائیے پھوفا اس عورت سے اس کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا پھوپا بھی یہ اجنبی ہے غیر محرم ہے لہذا پھوپا سے بھی پردہ کیا جائے گا اسی طریقے سے لڑکی خالو سے بھی پردہ کرے گی اس لیے کہ اس کی بہن جب ایک شخص کے نگاہ میں ہے تو جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے تب تک تو اس سے شادی نہیں کر سکتا لیکن اتفاق سے اگر اس کی بہن مر جائے تو سالی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں تو سالی جو خالو سمجھ کر کے پردہ نہیں کر رہی تھی اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں بلکہ وہ ایک علت آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ حرمت تھی علمت جب ضائع ہوگی تو اس کے لیے حرار ہو جائے گی لہذا خالو سے بھی پردہ ضروری ہے خالو سے پردہ ضروری اسی طریقے سے پھوپا سے بھی پردہ ضروری ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے بعض لڑکے ہوتے ہیں خالہ کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے کہ نہیں ہے بھائی کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے بھائی کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے اس کے لیے حرام نہیں ہے شادی ہو سکتی ہے خالہ کی لڑکیوں سے بھی شادی ہو سکتی ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کی لڑکیوں سے بھی کوئی پردہ نہیں رہتا ہے جبکہ پردہ یہاں بھی ضروری ہے خالہ کی لڑکیوں کے ساتھ بھی پردہ ضروری ہے وہاں بھی پردہ نہیں ہے اور حقیقی خالوں کو تو چھوڑو یہاں تو بچوں نے عادت بنا لی ہے کسی کو بھی راستہ چلتے کسی بھی گھر کی عورت کو خالہ بنا لیتے ہیں دو چار دفعہ خالہ بولے مرتبہ گزرے خالہ کا حال دریافت کرنا نہیں ہے اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں ہے وہ خالہ کی طبیعت اور خالہ کی حالت سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تو حقیقی خالہ تو چھوڑو یہاں جو نقلی خال ہیں ان کے گھروں میں لوگ گز جاتے ہیں اور گھر والے کوئی برا نہیں مانتے اسے کوئی مایوس بات نہیں سمجھتے اس طرح بے پردگی عام ہو چکی ہے بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر نقاب پہننے کا رواج موجود ہے لڑکیاں عام طور پر حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں نقاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں لیکن اندرونی جو زندگی ہے وہ بہت ہی بری ہے وہ لوگ جو معاشرے کہ نفسیات کے اوپر گہری نکار رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ بظاہر ہمارا معاشرہ ایسا لگتا ہے کہ پردے کا اہتمام ان کے گھروں میں ہے لیکن حقیقت میں اس پردے کے اہتمام سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ جن لوگوں کا داخلہ گھروں میں ممنوع ہے ایسے لوگ گھروں میں آتے جاتے ہیں اور گھر کی عورتیں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی حالانکہ اس سلسلے میں کتنا حساس ہے ہمارا دین کتنی حساس ہے ہماری شریعت کہ امکان تھا نکاح خیانت کرے تو چہرے کا پردہ کر دیا گیا امکان تھا کہ کان خیانت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے پازیب کی جھنکار کو پردہ بنا دیا اللہ حوصلہ اور امکان تھا کہ ناک خیانت کرے تو حکم دے دیا گیا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے اور پورا سراپا جب بزن سہش بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما کوئی ہوتی کنہ قبر رجنا قبر اجل جاہلی ایک بڑا بہترین نکتہ ذہن میں آیا کہ یورپ اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھتا ہے تہذیب والا سمجھتا ہے تمدن والا سمجھتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے تمہارے ہاتھوں بروج موجود ہے تبروج موجود ہے ولا تبرجن تبروجہ تمہارے ہاں تبرج موجود ہے تبروج کیسا عورتوں کا تبروج تبروج کی حقیقت کیا ہے پورا سج دھج کر کے لپسٹک لگا کر کے غازہ پوت کر کے بالوں کو ایک خاص اسٹائل دے کر کے ایک خاص لباس پہن کر کے وہ لباس بھی کیسا نہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے نہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا ہے جسم کے جو کندورس ہیں جسم کے جو نشے و فراز ہیں یہ بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں اسی کو تبروج کہتے ہیں بروج کا مطلب ابھرا ہوا قلعے کے اوپر جو برجیاں ہوتی تھی وہ بالکل ظاہر ہوتی تھی اسی لفظ کو قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے کہ تمہاری پوری کی پوری بے حیائی ظاہر ہو چکی ہے ہر ایک آدمی اپنی نگاہیں تم سے سینک سکتا ہے یہ دےیائی یہ دےیائی یہ علم نہیں ہے یہ بہت بڑا جہل ہے اور تم عالم نہیں تمہارا دور آلمانہ دور نہیں بلکہ جاہلیت کا دور ہے قرآن حکیم نے اسے ترقی اور روشنی کا دور نہیں تھا بلکہ جاہلی دور پر مایا ہے وجہ جاہلیتی اولا اگر کسی معاشرے کے اندر کسی سوسائٹی کے اندر کسی ملک کے اندر فحاشی پھیل جائے پریانیت پھیل جائے بے پردگی پھیل جائے بے حجابی پھیل جائے بے حیائی پھیل جائے تو ایسے معاشرے کو قرآن حکیم کہتا ہے یہ جانوروں کا یہ جو ہے بے بےقلوں کا معاشرہ ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو این جاہلیت ہے یہ تو جاہیوں کا معاشرہ ہے بلا تبر روزنا تبر اجل تمہارا دور یہ ترقی کا دور نہیں روشنی کا دور نہیں یہ جاہلیت کا دور ہے کتنی بڑی حقیقت شکارا کی گئی ہے آج اختلاط مرد و زن کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ اس کے مفاصد بہت دور رس ہیں بڑے خطرناک ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر اور اسی طریقے سے کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر مخلوط تعلیم کا رواج ہے اس مخلوط تعلیم کی وجہ سے معاشرے کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے کسی بھی اہل وسیعت پر مستی نہیں ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اختلاط مردوں کو ناپسند فرما کر کے عورتوں کو تاکیب کی حدیث حدیث, حدیث اس طرح ہے وَان حمزد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وو خارج من من سی حضرت حدیث حضرت حمزہ ابن سائد اپنے باپ سے روایت کرتے وہ کہتے کہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تب جب آپ مسجد سے نکل لیں گے دیکھیے خاص بات تو یہ ہے کہ یہاں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں مرد بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں نماز جب ختم ہو گئی تو عورتیں بھی نکلنے لگی مرد بھی نکلنے لگے پاک جگہ سے نکل رہے ہیں پاک نیتوں کے ساتھ نکل رہے ہیں اور ایک پاک معاشرے کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ صحابہ اکرام کا معاشرہ سب سے پاک معاشرہ سب سے نزدیک اور سب سے باہر معاشرہ اور نیتیں سب کی صاف ہیں اس لیے کہ نماز پڑھ کر کے نکلے ہیں اور عبادت کر کے نکلے ہیں ہوا یہ کہ مسجد سے عورت اور مرد جب سب نکلے تو مرد عورتوں کے ساتھ مل گئے راستے میں ہوتا ہے کبھی کبھی مسجد سے نکلتے وقت عورتیں اور مرد یہ آپس میں مل جاتے ہیں اختلاط ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا طلط الرجال رجاعمان نسا مرد عورتوں کے ساتھ خلط ملت ہو گئے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا استاخرنا, پیچھ اٹھو, پیچھ اٹھو. فاریت, تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ راستے کے بیچ میں چلو بے ہاف پارٹی تریف تم راستوں کے کناروں سے چلو راستے کا جو کنارا ہے اس کنارے سے چلو بیچ میں چلنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے یہ حکم سننے کے بعد سادہ اتنا احتیاط बरतते थे اور صحابیات اس قدر احتیاط برتنی تھی کہ عورت جب مسجد سے نکلتی تو دیوار کے کنارے کنارے سے اتنا سٹ کر چلتی کہ کبھی کبھی دیوار سے اس کے کپڑے الجھ جایا کرتے تھے اللہ حضر. آج دیکھیں کہ عورتیں نہ تو کنارے کا خیال رکھتی ہیں نہ مرد کا خیال رکھتی ہیں نہ عورت کا خیال رکھتی ہیں, ہیں نہ راستے کے وقت کا خیال رکھتی ہیں بس چلتی رہتی ان کو چلنا ہے اور اس چیز کو ہمارے معاشرے میں مایوب نہیں سمجھا جاتا ضرورت اس بات کی ہے کہ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے بے حجابی کو ختم کرنے کے لیے حجاب کو صحیح طریقے سے نافذ کریں مسلم معاشرہ تو یہ بولتا ہے کہ ہمارے ہاں حجاب ہے ہمارے ہاں پردہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پردہ موجود نہیں پردے کے اوپر پردے کے جو مخالفین ہیں تین اعتراضات کرتے ہیں پہلا اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر میں رہتے رہتے عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو یہ پردہ خرابی صحت کا باعث ہے کیا یہ اعتراض صحیح ہے کی عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کی طبیعتیں ان عورتوں کے مقابلے میں خراب ہوتی ہیں جو باہر آفسوں کے اندر جاتی ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہے عرب ماحول جا کر کے دیکھیں آپ انتہائی صحت مند عورتیں آپ پائیں گے جب کہ وہاں پردے کا خاص رواج ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پردہ خرابی صحت کا سبب ہے خرابی صحت کا باعث ہے اور یہ اعتراض تو اس وقت ہوگا جب عورت سے کہہ دیا جائے کہ قیدی کی طرح گھر ہی میں رہ تجھے باہر نکلنا ہی نہیں ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف یہ حکم دیا کہ وہ کر نفیب وہ تم گھروں میں قرار پکڑو یہ بھی فرمایا وجہ تبر رجنا تبر اجل جب باہر نکلو تو جاہلیت کی عورتوں کی طرح سب دھج کر کے نہ نکلو ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی بھی اجازت دی گئی ہے دلا وجہ باہر نکلنے کی ممانعت ہے تو وہ قیدی کی طرح تھوڑی ہے قیدی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو قید سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی یہاں تو وہ جب چاہے جب بھی ضرورت ہو باہر نکل سکتی ہے اس سے صحت کے اوپر کیا برا اثر پڑ سکتا ہے یہ ہماری سمجھ میں کم سے کم نہیں آ رہا ہے دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پردادر حقیقت لڑکیوں کی تعلیم میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ علم دینا بہت زیادہ تعلیم دینا اور ان کے لیے کثرت معلومات کے قابل مد نہیں ہے قابل تعریف نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ عورتیں بھولی بھالی رہیں اسی وجہ سے سورہ نور کے اندر ان کی ایک صفت آئی اللہ بھولی بھالی عورتیں بولی والی عورتیں تو عورتوں کے لیے کثرتیں معلومات یہ قابل مد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالا یہ نہیں چاہتا کہ عورتوں امور خانہ داری چھوڑ کر کے ان کا جو وظیفہ ہے وہ چھوڑ کر کے ان کا جو دائرے کار ہے وہ چھوڑ کر کے دوسرے دائرے کار میں آ جائے وہ انجینئر بنے وہ ڈاکٹر بنے یہ کریں اور وہ کریں اس کا حکم نہیں دیتا لیکن اگر پردے کے ساتھ یہ تعلیم بھی حاصل کر لی جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے ورنہ کثرتیں معلومات کی عورتوں کے لیے قابل تعریف نہیں ہے یہاں کا ضروری نہیں کہ انہیں انجینئر بنایا جائے یہ ضروری نہیں کہ انہیں بہت بڑا ڈاکٹر بنایا جائے جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے اگر پردے کے ساتھ انہیں تعلیم دی جا سکتی ہے تو دنیا کی بھی تعلیم دیجیے اور دین کی بھی تعلیم دیجیے اس سلسلے میں ایک روایت بڑی پیاری ہے امام اس کو کے اندر لائے حضرت عبدال حضرت شفا بنتے عبد اللہ اللہ کہتی ہے کہ میں حضرت ہفسہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آپ کی بیوی کے پاس کتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا کہ شفا کب آئی کہا کہ اللہ کرم سے تھوڑی دیر میں آئی ہوں ہفتہ سے بات کر رہی تھی تو حضرت شفا سے آپ کہنے لگے کہ شفا ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ان کو چونٹی کا منتر سکھا دو جیسا کہ تم نے ان کو لکھنا سکھا دیا ہے ہفتہ کو لکھنا نہیں آتا تب تم نے ان کو لکھنا سکھا دیا तो अब चिटी का रुकिया भी सिखा दो चिंटी का मंत्र भी सिखा दो ये चिंटी का मंत्र क्या होता है चिंटी काट ले तो मंत्र पढ़ना चिंटी काटे तो कितनी तकलीफ होती है मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है चिंटी इतना जहर तो नहीं रखती कि चिंटी काट ले तो इस पर मंत्र पढ़कर झाड़ने की जरूरत पड़े उतना जहर तो नहीं होता तो इसको रुकिया तुम नमला क्यों कहा गया है चिंटी का मंत्र दर नमला एक बीमारी थी وہ جسم میں پسلیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ہوتی تھی اور یہ دانے اس طرح چبھتے تھے بدن کے اندر جیسے چیمٹیاں کاٹ رہی ہوں تو ایسی بیماری کو نملہ کہتے تھے پسلیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی پنسیاں کہ وہ اتنا تکلیف دیتی تھی جیسے چیونٹیاں اندر کاٹ رہی ہوں تو اس کے لیے حضرت شفا کو ایک رکیا ایک منت معلوم تھا وہ منت جو نملا کی بیماری میں مبتلا ہوتا اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیتی تو اس کو شفا ہو جایا کرتی تھی اسی منتر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا سے فرمایا کہ ان کو وہ چیمٹی کا منتر بھی سکھا دو تاکہ کسی کو نملہ ہو جائے تو جیسا تم یہ منتر پڑھ دیتی ہو اور نملہ کے اندر مبتلا آدمی کو شفا ہو جاتی ہے تو یہ بھی پڑھ دے گی اور نملہ والے مریض کو شفا ہو جائے گی کیا ہے رسول سکھا دوں گی وہ منتر کیا تھا میں نے تلاش کیا اس کو وہ منتر کیا تھا جس کو وہ اس بیماری کے اوپر پڑتی تھی تو مجھے وہ منتر ملا عربی میں جانتے ہو منتر کیا تھا منتر یوں تھا الروس تن تیل و تختیب و تختہل و پلو شعین تف تیل یہ منتر تھا کیا ترجمہ ہے اس کا دولن کو چاہیے کہ وہ چپل پہنے چوکی پہنے دولن کو چاہیے کہ وہ مہندی لگائے دولن کو چاہیے کہ وہ سرما لگائے اور ساری چیزیں کرے صرف اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں منتر کا ترجمہ ہے اللہ حدبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ منتر پڑھ کر کے کچھ علاج کیا کرتے تھے تو آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ جن منتروں کے اندر شرکیہ باتیں ہوں وہ منتر چھوڑ دیا جائیں جن منتروں کے اندر شرکیہ چیز نہیں ہے ان منتروں کو پڑھا جا سکتا ہے استعمال کیا جا سکتا انہی منتروں میں سے شبابن تبد اللہ یہ منتر نملہ کے مریض کے اوپر پڑھا کرتی تھی اور اس کے اندر کوئی شرکی بات ہے نہیں پتہ نہیں کیوں یہ الفاظ پڑھنے سے وہ نملہ کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے ترجمہ اس کا جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں ان اثرات کی وجہ سے کوئی بیماری ظاہر ہو جاتی ہوگی تو یہ ایک رقیہ تھا اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ عورتیں اپنے اندرون خانہ گھر کی چار دیواری کے اندر یا تھوڑا اور اس کو اس اسعد دے دے پردے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر سکتی ہے دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی لیکن شرط یہ ہے کہ اختلاع مرد و زن نہیں ہونا چاہیے جہاں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں وہاں مفاسد تو پیدا ہونے ضروری ہے وہاں کوئی نہ کوئی مفتہ پیدا ہوگا کوئی نہ کوئی فساد کوئی نہ کوئی بگار پیدا ہوگا لہذا مخلوط تعلیم کی یوں اجازت نہیں دی گئی ہے اگر ہاں کوئی ایسے اسکول ہے کوئی ایسا کالج ہے کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر پردے کے ساتھ لڑکی جائے اور اس کی عفت کو تحفظ حاصل ہے اس کی عفت محفوظ ہو تو اسے علم سیکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے بقیہ جو لوگ مکمل بے حجابی کے قائل ہیں عورتوں کے ان کا موقف بھی صحیح نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردے سے یہ تین چیزیں مستثنی ہیں عورت کا ہاتھ چہرہ اور پیر ان کا بھی موقف صحیح نہیں ہے اور مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وحید الدہر فقی الفر علامہ البانی بھی اس کے قائل ہے کہ عورتیں جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہ کریں تو چلے گا اسی طریقے سے ہاتھ کا پردہ نہ کریں تو چل, چل, چل سکتا ہے اسی طریقے سے پیر کا پردہ بھی نہیں ہے انہوں نے یہ تین چیزیں پردے سے خارج قرار دی ہیں اور باقاعدہ ان کی ایک کتاب ہے حجاب المرات المسلمہ جس کے اندر انہوں نے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں نے عام علماء حق کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے اوپر تعاقب کیا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہی حق کے اوپر ہیں کہ زینت اور جمال کا حقیقی محل یہی تینوں چیزیں ہیں اگر ان تینوں چیزوں کو اجنبیوں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر پردے کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا پردے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا پردے کے اوپر میں نے چند جملے کہیں پڑھے تھے یہ جی چاہتا ہے کہ وہ جملے آپ کے سامنے پیش کر دوں درحقیقتوں جملے ایک اعتراض کے جواب میں ہے اعتراض یہ ہے کہ جس چیز سے آدمی کو روکا جاتا ہے آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اس کی طرف رغبت زیادہ رکھتا ہے جیسے کوئی عورت نقاب پہن کر کے نکلی کوشش یہ رہتی ہے اس کی رگبت یہ رہتی ہے نقاب کے پیچھے کون سا چہرہ ہوگا یہ رغبت بڑھتی ہے کسی چیز سے اگر اس کو روکا جائے تو جس چیز سے اس کو روکا گیا ہے اس چیز کی طرف اس کی رغبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے بے پردگی کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ عورت کو بےحجا چھوڑ دیا جائے گے. تاکہ لوگ دیکھتے دیکھتے تنگ آ جائیں گے بے دار ہو جائیں گے پھر وہ جو رغبت رہے گی وہ رغبت ختم ہو جائے گی بتائیے اس کے اعتراض کے اندر کوئی دم ہے اگر ایسا ہے تو اقتصادی ماہرین سے یہ کہہ دیجیے کہ وہ سیٹھوں سے یہ کہیں بڑے بڑے لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہارے گھروں میں تمہاری تیجوریوں کے اندر جو نوٹ جمع چور لوگ چھپی ہوئی چیز کے اندر بڑی رقبت رکھتے ہیں تو ایسا ہے کہ تیجوری سڑک کے اوپر لا کر کے رکھ دو پتا یہ چلا کہ اعتراض کے اندر کوئی دم نہیں ہے اسی طرح وہ جملے جو ہیں یہ ہے کہ پاؤ بھر گوشت لے کر کے اگر تم اپنے گھر کی طرف آنے لگتے ہو تو پاؤں بھر گوشت کو ڈھک کر کے لاتے ہو کہ کہیں چیل اچک نہ لے جائیں اور اسی طریقے سے سو کا نوٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اسے شرٹ کے اندرونی جیب کے اندر رکھتے ہیں کہ کہیں جیب کترا ہاتھ کی صفائی نہ دکھا دے اور اسی طریقے سے روٹی کا معمولی ایک ٹکڑا ایک روٹی بڑی حفاظت کے ساتھ ڈھک کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں چوہا اس روٹی کو نہ لے جائے بتائیے کیا جا عورت ایک روٹی سے بھی سو کے نوٹ سے بھی اور پاؤں پر گوشت بھی گئی گزری ہے کہ اس کو چھپانے کی قطان کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ جبکہ روٹی نہ تو بھاگ سکتی ہے گوشت نہ تو بھاگ سکتا ہے پیسہ نہ تو بھاگ سکتا ہے لیکن عورتوں کے اوپر یہ نفسیاتی اثر ہے وہ کسی کے بعد بھاگ سکتی ہے جب نہ بھاگنے والی چیزوں کو آپ ڈھکتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں تو جو چیز نفسیاتی اثر سے متاثر ہو کر کے بھاگنے پر آمادہ ہو سکتی ہے اس کی حفاظت تو آپ کے لیے اور اس کو حجام میں کرنا تو آپ کے لیے انتہائی لابودی انتہائی ضروری اور انتہائی ناگزیر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی طور عطا فرمائے واہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تم ہو گئے؟ ایک گھنٹہ ہو کیا بول رہے ہیں؟ اتنا ما ہاتھ دکھائی دے رہا ہے؟ انشاءاللہ کل کا ہوا اس یہ دعائے اللہ کرے بابا وہ یہ انکار باب اللہ اور کیا ملے نیٹ گھاڑی مجھے